لب آلب لبئی کالا لبک لب آبک لبئی کالا سلو الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا الحمد للہ حاجیوں کے قافلے بن رہے ہیں اور خوش نصیب حاجی اور حج جنے روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں مدری چینل آپ کے لیے لا رہا ہے حج کا مختصر طریقہ آج اس مختصر سے سلسلے میں ہم آپ کو حج پر جانے سے پہلے کچھ احتیاطیں سامان کے بارے میں کچھ ہدایات اور سفر کے بارے میں کچھ رہنمائی دینے کی کوشش کریں میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں اب آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں احرام میں اوپر کی جو چادر ہے وہ تولیے کی ہو اور جو تہبند ہے وہ لٹھے کا اب یہ باندھنا کیسے ہے یاد رہے احرام جب آپ باندھیں گے جسم پر کوئی اور لباس نہیں ہوگا نہ سر پر ٹوپی یا امامہ ہوگا اب یہ چادر احرام کی کس طرح باندھی جائے گی یہ آپ تمام بل اس کی ختم کر لیں ان دونوں کناروں کو آپس میں ملا لیں اور اگلا والا جو کنارہ ہے اس کو تھوڑا سا کپڑے کو زیادہ رکھیں اب اس حصے کو جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کر لیں اس کے بعد آپ یہاں لے کر آئیے اور اب ان دونوں کناروں کو پھر ملا کر آپ اس طرف لے آئیے اب اس کے بعد جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنے آپ بل دے دیجیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ احرام آپ کا بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے اس طرح باندھنے کی برکت سے آپ کا ستر بھی محفوظ رہے گا احرام بھی نہیں کھلے گا اور اب بیلٹ کی بھی حاجت نہیں تولیے کا جو احرام اوپر ہو اس کی سائز ضرور چیک کر لی لیجیے گا کہ اس سائز کیا ہونی چاہیے سائز ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام پہن کر چیک کر لیں کہ آپ کے سائز کے مطابق ہے اور اس کا جو آخری سرا ہے یہ گھوم کر اس طرف آ جائے اگر یہ اس طرف آ جائے گا تو اب آپ کو رکو میں اور سجود میں آسانی رہے گی احرام بار بار ڈھلکے گا لبک آبئی کال کالک لب کالک لبک کلا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اب جہاز میں سوار ہونے کا وقت ہے جہاز کے اندر جا کر انشاء اللہ سواری کی دعا بھی پڑھیں گے اور ان شاء اللہ احرام کی نیت بھی وقت مناسب پر کریں گے آئیے اب جہاز کے اندر چلتے ہیں سلور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صل اللہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ لنا هذا وما کنہ لہو إِلَّ الله محمد الله صلی اللہ میرے میٹھے پیچھے پیارے پیار اسلامی بھائی اس سفر میں ایک کتاب سارے سفر کی ساتھی اور اس کتاب کا نام بھی رفیق الحر ہے شیخ تریقت امیر اہل سنت نے اس کتاب کے آخری سفر پر ایک بڑی پیاری دعا تحریر فرمائی ہے اور یہ دعا ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا ہے آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں اللہ ہم ان کا من الحد آؤں من الر کیول ہر وبی کا شی فون مؤت و ان اموت في سبيلك متبیر او زبی ان اموت الحدیغ ترجمہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عمارت گرنے سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں بلندی سے گرنے اور تیری پناہ چاہتا ہوں ڈوبنے جلنے اور بڑھاپے سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت وسف سے دے اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیری راہ میں پیٹ پھیرتا مر جاؤں اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ سانپ کے ڈسنے سے انتقال کروں پیار اسلامی بھائیوں اب وقت ہوا ہے احرام کی نیت کرنے کا حج کی تین اقسام ہے حج کر حج تمکتو اور حج افراد اگر آپ حج کران کر رہے ہیں تو آپ نے اب دیت کرنی ہے عمرے اور حج دونوں کی اللہم انی ارید مخلف اے اللہ اس و جل میں عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ کرتا ہوں تو انہیں میرے لیے آسان کر دے اور انہیں میری طرف سے قبول فرما میں نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی اور خالصتا اللہ الجل کے لیے ان دونوں کا احرام باندھا رفیق الحرمین نے ان تینوں حج کی نیت تحریر کی ہوئی ہے اگر آپ حج تمتو کر رہے ہیں تو یاد رہے آپ نے فقط عمرے کی نیت کرنی ہے یاد رہے آپ کا عمرہ مکمل ہونے کے بعد حج تمتو کرنے والے سات یا آٹھ ذوالحجہ کو منا جانے سے پہلے حج کی نیت کریں گے اللهم اني اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وتقبلها مني واعينني عليها وبارك لي فيها نويت العمرة واحرمت بها لله تعالى اي الله سبح جل میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابارکت فرما میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ از کے لیے اس کا احرام باندھا اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو آپ نے حج کی نیت کر دی اللہ ارید الحج فیصر تقبل و تقبل و اعنی علیہ وبار کلیفی نویت الحج و احرمت به تو بھی <تعالی> اے اللہ و جل میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابا فرما میں نے حج کی نیت کی اور اللہ جل کے لیے اس کا احرام باندھا میرے پیچھے پیار اسلامی بھائیوں خا عمرے کی نیت کریں یا حج کی یا حج صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا ضروری ہے اور تین بار کہنا افضل ہے لبیک یہ ہے لبئی کو ہوم لبئی لبئی کلا شریک لکل ونت لکول لری کل لبئی کلو ہم لبئی کلا شری کل کلبئی انمد ونت لکول ملک لری کل لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لک لبیق ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تین بار لبیق پڑھنے کے بعد اب یہ وقت ہے دعا کا بیعباق علیہ السلام کا فرمان ہے جب لبیق کہنے والا لبیق کہتا ہے تو اسے خوشخبری بھی جاتی ہے رض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے ارشاد فرمایا ہاں اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اب لبیک پڑ چکے تو خوب دعا کیجئے حدیث پاک میں آتا ہے پھر پاک علیہ ساطو السلام جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانتے آپ بھی خوب گرگڑا گرگڑا کرتے نبے کے بعد اپنے رب کے حضور دعا کی یا خدا تجھ سے مری دعا ہے یا خودا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا یاد رہے احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں اب پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی سے اگر آپ جدہ شریف جا رہے ہیں تقریباً چار گھنٹے کا سفر ہے اب آپ آرام سے بیٹھیے نگاہوں کی حفاظت بھی کیجیے مگر چند احتیاطیں جہاز میں بھی ضروری ہیں عموماً جب جہاز میں کھانا پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ایسا ٹشو پیپر بھی ہوتا ہے جس میں پرفیوم لگا ہوتا ہے خوشبو لگی ہوتی ہے اب چونکہ ہماری احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں ہم نے پرفیوم والا ٹیشو استعمال نہیں کرنا اسی طرح میرے اسلامی بھائیوں پورا سفر گزارے کیسے اب آپ کا سب سے افضل وظیفہ لبیک ہے راستے بھر لب کی تکرار کیجیے ذرا باہر دیکھیے تو صحیح قدرت کے کیسے نظارے ہیں ہزاروں فٹ کی بلندی پر یہ بادلوں کے مناظر یہ آسمان کا اتنا نظر آنا یقیناً یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں ان نظاروں کو دیکھ کر بھی سبحان اللہ حمد ہی سبحان اللہ العظیم پڑھتے چلے جائیں اللہ کا ذکر کیجیے میرا مشورہ ہے کہ جہاز کے سفر میں رفیق الحرمین جتنا ہو سکے مطالعہ کر لیجیے آپ کو بڑا فائدہ اسلامی بھائیوں اب جدہ ایئرپورٹ سے ہم باہر آ کر مکہ شریف روانہ ہونے کے لیے بس میں بیٹھ چکے ہیں تقریباً ستر پچہتر کلومیٹر کا فاصلہ ہے جدہ سے مکہ شریف کا ہو سکتا ہے دو گھنٹے بھی لگ جائیں تین گھنٹے بھی لگ جائیں اور مکہ پاک آنے کے بعد معلم کے مکتب تک پہنچنے میں بعض اوقات چار سے پانچ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو شور شرابہ نہ کیجیے لڑائی جھگڑا بھی نہ کیجیے بلکہ ذکر و میں مشغول رہیے آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے عموماً کنڈیشن بس ہوتی ہے کچھ دیر اگر آرام کرنا چاہیں تو بیٹھے بیٹھے آرام بھی کر لیجیے مگر یاد رہے نمازوں کے اوقات کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایسا نہیں کہ بس میں اب آپ آ ہیں تو نماز معاف ہو گئی ہے اس مبارک سفر میں ایک بھی نماز قزا نہیں ہونی چاہیے اس مبارک شہر میں داخل ہوئیے گا اور روتے روتے اپنے رب کے حضور لبیک پڑھتے رہیے لب لائی کلا شری لا شریک لک اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحلہ اب آئے گا مکہ چلیں گے مجلن مجلن مجلن مجلن مجلن سلو الحبیب اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ لبیک لبئی لبیک لبیک کال شریک کا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے پیارے پیارے حاجیوں الحمد للہ زبجل ہماری خوش بختیوں کی معراج کہ ہم کعبۂ بشرفا کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اب طواف کرنا ہے سب سے پہلے مرد جو ہیں جب آپ عمرے یا حج کا طواف کریں گے احرام کے ساتھ جب بھی طواف کریں گے تو اجتبا کر لیں یعنی سیدھا کاندھا کا جو ہے وہ ہم کھول لیں گے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 چھوٹے چھوٹے قدم اور شانے اکڑاتے ہوئے اللہ میری جو لے پر یا اللہ میری جو دے دے جا ja اللہ میری جو لے پر دیا اللہ میری جو لے پر یا اللہ ہو یا اللہ ہو لیجیے آپ کے تین چکر اب پورے ہو رہے ہیں باقی چار چکروں میں اپنے گراہوں کو یاد کیجئے ہو سکے تو روتے روتے طواف کیجئے ذکر و وسکار میں مشہور رہیے میری بھر بھر دے دے یا یا اللہ اللہ اللہ پھر بھر بر یا اللہ نے بھر برداسی تن بیوں کے چر برکا باسی عمر کا باسیتا سے Uh... Erland?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 مقام ابراہیم پر دو اک نفل ادا کریں گے پھر ملتزم پر دعا بھی کریں گے ملتزم باب کعبہ اور حضرت اسوت کے درمیانی جگہ کو کہتے ہیں ویسے تو وہاں جا کر لپٹنا ہے خوب گرگڑانا ہے لیکن وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے چونکہ آج ہم احرام میں ہیں تو آج اس کے قریب جا کر دعا مانگ لیجئے یا اس کی سیدھ میں دعا مانگ لیجئے پھر انشاءاللہ اللہ جب عام کپڑوں میں ہوں گے تو وہاں جا کر خوب لپٹیے گا پھر انشاءاللہ زمزم شریف پر جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم سعی کے لیے روانہ ہوں گے اب وقت ہوا ہے اس مبارک پانی کے پینے کا جسے آب زمزم کہا جاتا ہے آب زمزم جی بھر کر پینا ہے جی ہاں آب زمزم کے یہ کولرز لگے ہوئے ہیں نل یہاں موجود ہیں جی بھر کر آب زمزم پیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے یہ زمزم اس لیے ہے کہ جس نیت سے کوئی اسے پیئے یہ زمزم اس لیے زمزم زمزم زمزم ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں है ہے جی بھر کر آپ یہ زمزم پیجیے اپنی آنکھوں پر لگائیے اپنے سر پر بنیے اپنے جسم پر بنیے اور اس کی برکتیں حاصل کی مگر یاد رہے یہ زمزم شریف کے قطرے زمین پر تشریف نہ لے آئیں کہ یہ مسجد ہی کا حصہ ہے ابھی تک की کی نیت نہیں کی تو زمزم شریف پینے سے پہلے احتکاف کی نیت بھی, بھی کرنی اب سعی شروع کر دی ہے جس طرح طواف میں ہم نے ہر چکر پر استلام کیا تھا سعی شروع کرنے سے پہلے بھی استلام کرنا سنت ہے بسم اللہ للہ واللہ اکبر و والسلام علی رسول اللہ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے حاجیوں اس وقت ہم کوہے صفا کے پاس آ گئے ہیں یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان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 اللہمہ اللہم انی ارید السعیہ بین, بین السفا والمروہ سبعت اشواق لوجہ کل کریم فیسرہ لی و تکبلہ منی اے اللہ عزوجل میں تیری خسنودی کی خاطر سفا اور مروہ کے درمیان سعی, سعی کے ساتھ پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں تو اسے میرے لئے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما نیت کے بعد اب کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کی اور ہر چکر پہ جب کسی ایک پہاڑ پر پہنچے یعنی صفا سے مروہ پہنچے وہاں بھی دعا کریں پھر مروہ سے صفا آئیں پھر دعا کریں یہاں دعا نہیں کریں گے تو کہاں دعا کریں گے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 آئیے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجیے اور دعاؤں میں مشہور ہو جائے شر اسلامی بھائیوں ایک بار پھر ہم سفا پر پہنچ گئے ہیں اور اب ہمارا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا آئیے پھر مروا کی طرف چلتے ہیں پیچھے پیار اسلامی بھائیوں ایک بار پھر مروہ پر پہنچ گئے ہیں اور اب ہمارا تیسرا چکر بھی پورا ہو گیا آئیے کوہ سفا کی طرف چلتے ہیں جی کوہ سفا کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ہمارا چوتھا چکر بھی کمپلیٹ ہو گیا پھر دعا کرنی ہے آئیے پھر مروا کی طرف چلتے ہیں الحمدللہ للہ ازد وجل اب جو آپ مروہ کی پہاڑیوں کے پاس پہنچیں گے تو آپ کا پانچواں چکر کمپلیٹ ہوا پورا ہوا پھر شریف کی طرف رخ کیجیے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے پیچھے پیر اسلامی بھائیوں الحمد للہ ازل پھر کوہ سفا پر پہنچے ہیں اور ہمارے چھ چکر کمپلیٹ ہو گئے ہیں چھ چکر مکمل ہو گئے ہیں شریف کی طرف رک کر کے آئیے پھر دعا مانگتے ہیں الحمدللہ سات چکر پورے ہوئے مروہ پر ہم پہنچے اور یہ ساتواں چکر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا آئیے اب دعا کرتے ہیں جو جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا اب وہ ہلک کروائے یا کسر کروائیں یعنی ایک ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں اسلامی بہنیں اپنے بال جو ہیں ایک ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں اب وہ احرام سے فارغ ہو گئے عمرہ کرنے والوں کو مبارک ہو کہ ان کا عمرہ مکمل ہوا مگر یاد رہے جنہوں نے حج کران کا احرام باندھا ہے ان کا احرام تو حج کے بعد اترے گا لکھے اسلامی بھائیوں آج سات زلحجہ کے بعد آٹھویں شب ہے مکہ مکرمہ میں ایک شور برپا ہے منا چلو منا چلو جنہوں نے حج تبتوں کی نیت کی تھی اب احرام باندھ کر حج کی نیت کر لیجیے اللہم انی ارید الحجر ہولی و تقبل و تقبل و اَنی علیہ لی کلیفی نویت الحج و اشرم للہ تعالی اے اللہ و جل میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما میں نے حج کی نیت کی اور اللہ جل کے لیے اس کا احرام باندھا حاجی تیاریوں میں مصروف ہیں ہو سکتا ہے آپ کے معلم نے بھی آپ کو یہی کہا ہو کہ آج کی رات آپ کو مینا لے جایا جائے گا مگر یاد رہے اگر آج رات نہیں تو کل صبح آٹھ دلحجہ کی زہر سے پہلے آپ نے مینا پہنچنا ہے مینا جانے کے لیے کچھ تیاری کر لیجئے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 سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں جب منا نظر آئے تو یہ دعا پڑھنی ہے رفیق الحرمین میں یہ دعا بھی موجود ہے منن فمن اللہ فم نیا بیما منن کب ہی اولیا یہ منا ہے مجھ پر وہ احسان فرما جو اولیاء پر فرمایا ذرا دیکھیے تو صحیح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 اپنی شریف اپنا مہمان بنا دیا حاضری بھی اس کے حالات سے ہم کو ہماری جشنوں کو بھی سمجھ کر رہا سب سے گریب اب دھڑکتے دل کے ساتھ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 روانہ ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ جبل رحمت اپنے حسین نظارے لٹا رہا ہے عرفات کے میدان میں میرے آکا علیہ ساطو السلام نے اسی جبل رحمت کے پاس قیام فرمایا تھا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 گڑ گڑانا ہے آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے نہ بنا دیں باقی زندگی سنتوں کے مطابق گزار کا نصیب کر دیں اللہ آتا کی سنتوں کی چلتی پھرتی تفریح بنانے ہم سے کوئی ایسا کام لینے مولا اے اللہ جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنائے ہمیں ان کاموں سے بچا لے اے اللہ جو ہمارے لیے گناہ جاریہ کا باعث بنے ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا مخلص مملک بنا دے کی طرف بلانے والا بنا دے دیکھیا پھیلانے والا اور برائیوں سے بچانے والا بنا دے اے رب قریب اے رب قریب ہم سب کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلف بنا دیں لمبائی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چند کے ناگرنک آج دسویں رات ہے مضطلفہ کی مبارک رات ہے بعض روایتوں کے مطابق حاجی کے لیے یہ شب قدر سے افضل رات ہے آج رات عبادت میں گزارنی ہے مگر آپ تھک بھی گئے ہوں گے کچھ آرام بھی کر لیجیے مگر یاد رہے پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے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 میں آج دس ذلحجہ ہے بکر عید کا دن ہے مگر حاجی تو آج عیدوں کی عید منا رہا ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یاد رہے وقوف مزدلفہ کا واجب وقت دس ذلحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے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 کچھ احتیاطیں کرنی ہوں گی اگر رش بہت زیادہ ہے آپ کی چپل آپ کے پیر سے الگ ہو جائے آپ کی کوئی چیز گر جائے تو آپ نے جھک کر اٹھانی نہیں ہے سات کنکر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لینے ہیں ایک آدھ کنکر زیادہ رکھ لیں تاکہ جو ہے کسی قسم کی اگر کنکڑ گر جائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو اب یہ آپ نے آٹھ کنکر اپنے ہاتھ میں رکھ لیے مارنی ساتھ ہیں آپ نے جمرے کی طرف رک کر کے اس طرح کنکری مارنی ہے کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے درمیان کنکر ہوگا اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے رمی کریں گے اور یہ بھی یاد رہے کہ رمی کرتے وقت نیت یہ ہو کہ میں اپنے نفس میرے ساتھ جو شیطان ہے اس کو بھی مار رہا ہوں اور اب نفس و شیطان کے واروں میں نہیں آؤں گا یاد کیجیے یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علا نبینہ والسلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے اسی یاد میں ہمیں یہ رمی کرنے کا حکم ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ, اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اب جب رمی کر لی تو اب فوراً آگے بڑھئیے اور یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے دوسرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے حاجیوں رمی ہو چکی ہے اب حاجی کے لیے کام ہے قربانی کرنا اب مینا کے اندر بھی ہلاکا موجود ہے مگر یاد رہے حرم شریف کی حدود کے اندر آپ نے آج قربانی کرنی ہے جنہوں نے حج کران کیا ہے یا حج تمتو کیا ہے ان کے لیے قربانی واجب ہے آئیے اب دیکھتے ہیں قربانی کے پیارے مناظر اب کیا کرنا ہے اب مردوں کو حلق یا تکسیر یعنی پورے سر کے بال اتروانے ہیں یا کم از کم چوتھائی سر کے ایک پورے کے برابر بال کٹوانے ہیں اور عورتوں کو ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال کٹوا لیں تو ان کی تکسیر بھی ہو جائے گی اور آپ پر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی سلی حدیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تری بی اور پیار اسلامی بھائیوں رمی قربانی اور حلق کے بعد احرام کی باقی پابندیاں تو ختم ہو چکی ہیں سوائے مرد و عورت والے معاملات پر اور اب الحمد ہم ہم توفیارہ کرنے پھر مکہ پاک حرم شریف میں آ چکے ہیں اور اب توفیارہ ہوگا تواف زیارہ یہ حج کا دوسرا رکن ہے فرض ہے یاد رہے اگر کسی نے تواف زیارہ نہ کیا اس سے یہ پابندیاں کبھی ختم نہ ہوں گی چاہے ساری زندگی طواف نہ کرے تو ہمیں تواف زیارہ ضرور کرنا ہے یہ فرض ہے ہاں اگر عورت کے مخصوص ایام ہوں تو وہ زیارہ بارہ ذوالحکجہ کے بعد بھی کر سکتی ہے اس پر کوئی دم نہیں ہے مگر مرد کو بارہ ذوالحکجا مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تواف زیارہ کرنا ہوگا اس کے بعد اگر کوئی کرے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا عورت بھی اگر مخصوص ایام نہیں تو اسے بھی بارہ ذوال کو مغرب سے پہلے پہلے توافظ زیارہ کرنا ہوگا یاد رہے توافظ زیارہ کا افضل وقت دس ذوال ہے مگر دس ذوالحجہ کو بہت رش ہوتا ہے مشورہ یہ ہے کہ آپ گیارہ ذوالحجہ کی شام مغرب کے قریب حرم پاک میں پہنچ جائیں اور تواف زیارہ کریں حسف معمول حضر اسفت کے سامنے جا کر ہم نے استعلام کرنا ہے پہلے تواف زیارہ کی نیت کریں گے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرل کے ناظرین الحمد للہ حج کے دو اہم فرائض حج کے دو ارکان وقوف عرفہ اور تواف زیارہ یہ ہو چکا آئیے آپ کو گیارہویں اور بارہویں کی رمی کے ریل مناظر یعنی جو اوریجنل مناظر ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں کس وقت یہ رمی کرنی چاہیے اور کیا احتیاطیں کرنی چاہیے لبائک لبائک لبائک ان الحمد و میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں گیارہ کی رمی کا وقت ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے لیکن یاد رہے زوہر کا وقت شروع ہونے کے بعد بہت رش ہوتا ہے نا کس مشورہ ہے کہ گیارہ کو جو تینوں جمرات کو آپ کو رمی کرنی ہے یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو پھر درمیانے شیطان کو پھر بڑے شیطان کو اب ان تینوں کی جو رمی ہے وہ آپ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ شام چار بجے کے بعد کیجیے گا بڑی آسانی کے ساتھ آپ رمی کر سکیں گے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 بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم بسم بسم اب توف زیارہ اور رمیق سے بھی فارغ ہو چکے یاد رہے جو حاجی آفاقی ہیں یعنی نیکات کے باہر سے آئے ہیں گھر جانے سے پہلے انہوں نے ایک اور طواف کرنا ہے اور وہ طواف طواف رخصت کہلاتا ہے یہ طواف کرنا آفاقی حاجی کے لیے واجب ہے جلام پلام جھٹا نزلیں بچھا پل کے اگب اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کی قبر محلم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت شریفہ ایک بار پڑے ان اللہ پڑھے صلی علیہ وسلم تسلیم پھر ستر مرتبہ یہ عرض کریں۔ صلی اللہ علیہ کا وسلم یا رسول اللہ پھر اس کے جواب میں یوں کہتا ہے اے فلاک تجھ پر اللہ اکدل کا سلام ہو پھر فرشتہ اس کے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو جب جب سنری جالیوں کے روبرو برو حاضری کی سعادت ملے ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیے اور خاص کر جالی شریف کے اندر جھانکنا تو بہت بڑی جرت ہے قبلے کی طرف پیٹ کیے کم از کم چار ہاتھ یعنی تقریباً دو گز جالی مبارک سے دور کھڑے رہنے اور مواجہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کیجیے دعا بھی مواجہ شریف ہی کی طرف رخ کیے مانگیے بعض لوگ وہاں دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں ان کی باتوں میں آ کر ہرگز ہرگز سنہری جالیوں کی طرف آقا صلی اللہ ہوتا ہے وسلم کو یعنی کعبے کے کعبے کو پیٹھ مت کیجیے کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی یہ کعبہ ہے نبی کا روزہ, روزہ, روزہ, روزہ جب جب آپ مسجد النوی شریف اللہ صاحب والسلام میں داخل ہوں تو احتکاب کی نیت کرنا نہ بھولیے اس طرح ہر بار آپ کو پچاس ہزار نفلی احتکاب کا ثواب ملے گا اور ضمن کھانا پینا افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا احتکاب کی نیت دل میں رکھتے ہوئے اس طرح کیجیے نبئی تو سنت الکاف ترجمہ معنی نے سنت اتقاب کی نیت خصوصن چالیس نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد النبی شریف اللہ صاحب ہی میں ادا کیجئے کہ تازدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے جو شخص وجوہ کر کے میری مسجد نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے مکے مدینے کی گلیوں میں تھوکا نہ کیجئے نہیں ناک صاف کیجئے جانتے نہیں ان گلیوں سے ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جنت البکی شریف نیز جنت الما مکہ مکرم دونوں مقدس قبرستانوں کے مقبروں اور مزاروں کو شہید کر دیا گیا ہے ہزار صحابہ کرام علیہ مردوان اور بے شمار اہل بیتے علیہ مردوان اور اولیا کبارو شاکار رحم اللہ الغفار کے مزار کے نقوش تک بٹا دیے گئے ہیں حاضری کے لیے اندر داخلے کی صورت میں آپ کا پاؤں محاذ اللہ اسی بھی صحابی عاشق رسول کے مزار پر پڑ سکتا ہے شرعی مسئلہ یہ کہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے ربد المحتار میں قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے لہذا مدنی التجا ہے کہ باہر ہی سے سلام عرض کیجیے اور وہ بھی جنگت البق کے صدر دروازے یعنی مین انٹرسٹ پر نہیں بلکہ اس کی چار دیواری کے باہر اس سمت کھڑے ہوں جہاں سے قبلے کو آپ کی پیٹ ہو تاکہ مدفونی بقیل کے چہرے آپ کی طرف رہیں جب مدینہ منورہ آزاد اللہ و شرفوں و تعظیمہ سے رخصت ہونے کی جان گھڑی آئے روتے ہوئے اور نہ ہو سکے تو رو میں جیسا منہ مو بنائے مواجہ شریف میں حاضر ہو کر رو رو کر سلام عرض کیجئے خوب رو رو کر دعائیں مانگیے بار بار حضری کا سوال کیجئے اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیر میں مدفن کی بھیک مانگی ہے فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں چلیے اور بار بار دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حسرت بھری نظر سے دیکھیے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی کیا اب بلائے گی اور بلا کا شفت سینے سے چمتا لے گی اے کاش رخصت کے وقت ایسا ہو جائے تو کیسی خوش ہے کہ مدینے کے تعداد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلا کر اپنے سینے پور انوار سے لگا لیں اور روحے بے قرار قدموں پہ نثار ہو جائے ہے تو منائے ان کے قدموں میں یوں ہوتا ہے جس تڑپ کر گرے تیرا لاشا تھام لیں بڑ کے شاہے ملینا یہاں سونے جالیوں کا ماڈل ہے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 جالی مبارک کا دروازہ ہے باقاعدہ اس پہ تالا شریف بھی لگا ہوا ہے یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا ہے اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا عدادت نے تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور ہے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 کہ سرکار اعلی عرض کیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تھا آہ! تو اسی جھومر کے نیچے جگہ ملے تو مکہ مدینہ میٹھا مدینہ ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو پیٹھ ہوگی اس کی اور اب کعبے کے کعبے کو جب رخ تو اس کعبے کو پیٹھ کرنی ہوگی ادبی یہی ہے یہاں کا سنہری جالیوں کا سرکار کی بارگاہ ماضری کا ادب لے اچھا اب یہاں سلام عرض کر دیا تو اب یہ سلام عرض کرنے کے بعد تھوڑا سیدھے آپ کی طرف آئیں گے نا یہ نظر آ جائے گا یہ سوراک شریف تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور ہے قبر میں اور پھر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرے سوراخ پر تو یہ دوسرے سوراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے اور اب دونوں کو جمع کے سیگے میں سلام عرض کیجیے یوں تو رشمے میں نے دیکھا کہ اچھا بھلا آدمی بہ جاتا ہے لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائے گی اب مثال کے طور پر اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں اور یوں جو کر رہے تھے ان کو بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا تو اب یوں ریلے میں تو بہہ جائیں گے آپ تو اس کی صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا پریشر رکھیں تاکہ آپ بہے نہیں جب کڑے ہوں نا تو اب جتنا ہو سکے نا پیچھے اور پریشر کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ریلہ اس طرح سے نکل رہا ہوگا اور آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو ہو سکتا ہے کوئی آ جائے دیکھ لے تو وہ آپ کو جانے کا کہہ دے یوں کر کے بچت ہو جاتی ہے اور یہ سوراخ خوبصورتی کے لیے گانے بند بنایا ہوا ہے میرے حقہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نما یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائے اب بڑی بڑی نقلی قبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں یہ سب غلط ہیں کیونکہ وہ پنج گوشہ دیوار ہے پانچ پونے والی اندر میں یہ پنج گوشہ دیوار آج کل کی نہیں ہے تو اتنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی ہے تو یہ اندر قبروں کی تصویر ممکن ہی نہیں نکالنا یہ چہرے کیوں اتنی فصلوں پر ہے تو جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ رو لیٹے ہوئے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک شانے کندھے مبارک کے پاس صحیح صدیقی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو قبلہ رو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کے کندھے مبارک کے پاس فاروق یادو یوں تین قبریں اندر فرمائے یہ سوراغ شریف جو بڑا ہے اس پر مواجہ شریف نہیں ہے چہرے انور اس طرف نہیں ہے بلکہ یہ کیل شریف جو ہے نا یہ اس بات کی علامت ہے کہ چہرے مبارکہ یہاں ہے یہ آشفوں کے دور کی بنی ہوئی جعلی مبارک <سلام> حاضری مدینہ کے آداب کیا ہیں کس رکت کے ساتھ وہاں حاضری دینی چاہیے وہاں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ تمام باتیں بھی آپ رفیق الحرمین سے سیکھ سکیں گے اور اگر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی ہی پیاری ویڈیو سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے جس کا نام ہے حاضری مدینہ کا طریقہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سفر حج قبول فرمائے حج مقبول عطا فرمائے اور حاجیوں سے جو مغفرت کا وعدہ ہے رب کریم اس مغفرت کی بشارت سے آپ کو بھی مستفید فرمائے تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا آپ کی دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ان کی آل اولاد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس سے شورا اور دعوت اسلامی والوں دعوت اسلامی والیوں اور جملہ مسلمین کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے گا اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبیت اللہم لبیت لبیت لبیت